أعوذ بالله من الشياطين وجنوب وجي بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء سَلَكَهُ يَا نَابِعَ فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَا نَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 كَمْ مِنْ ضالٍّ مُضِلِّينَ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُبْدِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن بَادِ أَفَمَن يَسْتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمًا قِيَامًا وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ آخِرٌ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ بَثٍّ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَأَنَّا عَرَبِيٌّ غَيْرُ فِيعٍ وَجِلٌّ عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميس وإنهم ميسون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون جزا الحمد والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت الزمر کی تفصیل جاری ہے اور آج آیت نمبر اکیس سے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 المارا ان اللہ ان ضلع فسالہ کافی اور بھی کیا نہیں دیکھا تو نے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی نے ان ذل آسمان سے مع پانی مسالہ کا ہو فی الارض بس چلایا اس کو یعنی چشموں کی صورت میں یا نالوں کی صورت میں فی الض زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی جو اس کی توحید کی دلیل ہے اور پھر یہ کہ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 و انزل نہ میرا سما ایمان <انتحورا> ہم نے آسمان سے اتارا بالکل پاک شفاف پانی جو رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو آسمان سے پانی اترتا ہے بارش کی سر شکل میں یہ بھی اس کی دوسری نعمت ہے کہ وہ پانی یک دم نہیں گرا دیتا ورنہ جہاں گرائے وہاں ایک طرح کا سیلاب آ جائے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 چلا دیا اس نے چشمے یا نالے پھر عرب زمین میں فرمے تو بھی زرحَََََََ پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے کھیتی زرعن کھیتی مختلف ان الوانو ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں یہ بھی اس کی شان ہے یہ پانی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے زمین ایک جيسى ہوتی ہے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 وہ ابھرتی ہے ظاہر ہوتی ہے فطرہ ہو مسفرا پستو اس کو دیکھتا ہے زرد رنگ کا یعنی پک جاتی سم یہ جالو حتوانا پھر اس کو کر دیتا اللہ تعالی چورا چورا ہتوان اور چورا چورا ہو کر وہ ختم ہو جاتی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 ان باغات میں اور کھیتیوں کے بڑھنے میں پیدا ہونے میں یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور جو اللہ اس چیز پر قادر ہے وہ قیامت کے جن مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہوگا ان نفیس والے کا ذکر لغل الباب بے شک اس میں نصیحت ہے عمومی نصیحت ہے. تمام عقل عقل والوں کے لیے لغل الباب الباب لب کی جمع عقل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 سینے کو صدر بانا سینا شارہ اللہ اللہ نے کھول دیا جس شخص کے سینے کو دل اسلام اسلام کے لیے نور دے ہی پس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے شرح صدر اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے سینے کو کھول دے رب تعلیٰ کی طرف سے وہ نور پر آ جاتا ہے نور جو ہے وہ ہدایت ہے رقت قلبی بھی ہے ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ ہے اور اللہ سینہ کس کا کھل تھا ایک اور مقام پر فرمایا میں ان ہوں یشرح صدر اسلام اللہ ارادہ کر لے کسی بندے کو ہدایت دینے کا چن لینے کا ہدایت کے لیے بول کر لے کسی بندے کو ہدایت کے لیے تو اللہ تعالی کیا کرتے اللہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اس کا کا سینہ سینہ کھول کھول اب اللہ تعالی ارادہ فرما لے کسی بندے کو ہدایت دینے کا تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے جب سینہ کھل گیا تو وہ انسان اپنے رب کی طرف سے نور پر آ جائے گا اس کا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 نور پر آ جائے گا ہدایت ہدایت اس کو حاصل ہوگی تو یہ ایک عظیم شان نعمت ہے سورہ انشراح میں علم نشر اللہ رکھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کر دیا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 اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی طرف مکمل ہدایت پر جس کا سینا کھل جائے تو فہو اعلیٰ نور امن رب رفتہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے اس کو نور نور مل جاتا عقیبے کا نور عمل کا نور تو اس ایک آیت کریمہ اللہ نش کا صدر رکھنے نبی اسلام کی پوری سیرت تویبا بیان کر دی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 اور اس نور کی ضرورت نبی اسلام فجر کی سنتیں پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے اللہ مجعل فی قلبی ہی نورا افی سم ہی نورا بسا نہیں نورا میرے دل کو نور سے بھر دے آنکھوں میں نور داف فرما دے کانوں میں نور داف فرما دے میرے آگے نور میرے پیچھے نور دائیں طرف نور بائیں طرف نور اوپر نور نیچے نور میری زبان میں نور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 اللہ سے بڑھ کر کون بیان کرے گا ہمارے واحدین دن رات اللہ کے نبی کی چال کیسی تھی آپ کے ہونٹ کیسے تھے آپ کے رخسار کیسے تھے آپ کی زلفی کیسی تھی آپ کی کملی کیسی تھی یہ سیرت نہیں ایک جملے میں آپ جمال اور حسن کے مرکب تھے خلاص قرآن نے آپ کے حسن کے نقشے نہیں کھینچے یہ آپ کی سیرت حمیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے شیر صدر کی دعا کیجیے ہدایت کی دعا کیجیے اللہ نے یہ نور عطا رما دی اور یہ نور ساتھ ساتھ چلے قبر میں نور ہو قیامت کے دن نور ہو قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے دنیا میں اگر ہم نے کو ظلم کر رکھے ہوں وہ ظلم بھی قیامت کے اندھیروں میں شامل ہو جائیں گے اور ظلم و ظلمات و یوم القیامت دنیا کا ہر ظلم قیامت کے اندھیرے بن جائے گا وہاں نور چاہیے پلے سرات پر نور چاہیے وہاں تاریخی ہوگی اور پل سرات ایک تیز رفتار لمبا ریزر جس کو چل کر وہ کرنا ہے نبی اسلام کے حدیث ہے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 بندے کو اگر ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہدایت کا منبع ہے قرآن و حدیث وہ پڑھے کتاب و سنت کے دلائل سے شرے صدر ہوگا اور شرے صدر سے اللہ تعالیٰ نور تفرادی اور یہ نور مل گیا تو مانا دل میں حرقت آ نرمی ہر نصیحت قبول کرے گا یہ نور ہدایت ہے نا پھر ہدایت سے دور نہیں اتنی نرمی کے جو نصیحت آئے کہ قبول کرے گی اس لیے اس کے مقابلے میں سخت دل لوگ ہیں فویل قلوب ہم ذکر اللہ پسو لو ہلاکت بربادی ہو لاسی دقلوب ہم ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے دلوں میں نور نہیں ہے تاریخی ہے سختی ہے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 شریعت بنائی اور اپنی کتاب کو اس شریعت سے بھرا اور وہ اتارا نزل نزل میں تدریج ہے یہ آہستہ آہستہ اتارنا کبھی ایک آیت بھی کبھی دو کبھی پانچ کبھی دس کبھی ایک سورت تنزیل میں تدریج کا من ہے انزال میں پورا مر پورا پورا قرآن اتارنا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 آہستہ آہستہ اتارا تاکہ ہم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑیں کبھی ان کو پانچ آیتیں سنا دیں کبھی دس آیتیں پہنچا دیں تاکہ سمجھ بھی لیں عمل بھی کر لیں آہستہ آہستہ پھر احکام اتریں گے ان کا فرم بھی آسان ہے پڑھنا بھی آسان ہے عمل بھی آسان اور صحابہ عمل کرتے کیا اگلی وحی کے زول سے پہلے پچھلی وحی پر عمل ہو چکا ہوتا تھا بلکہ اگلی وہی نازری تب ہوتی جب پچھلے وہی کو قبول کر لیا جاتا عمل ہو چکا ہوتا تو یہ صحابہ کا اجاز بھی ان کی سیرت کا حسن بھی کس قدر وہ عمل کرنے والے اللہ تعالی نے چن کر اس جماعت کو اپنے نبی کے ارد گرد جمع کر دیا کسی کو فارس سے نکالا کسی کو شام سے کسی کو جو ہے وہ خوراسان سے چن چن کر وہاں پہنچایا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 بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ فرماتا ہے حامدانی حق بھی میرے بندے نے میری حمد کی اللہ تعالی سے بات کرنا تو یہ آسم حدیث یہ کیا ہے کتاب ان کتاب متشاب متشابہ ایک جیسے مانا اس کے مضامین متشابے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے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 جیسا ہونے کا معنی یہ بھی ہے بعت حق ہونے کے ایک جیسی بعت صدق ہونے کے ایک جیسی بعت تاثیر کے ایک جیسی جن کو بار بار دوہرایا جائے تو بندہ نہ ہے اور بار بار متشابہ ہونے کا معنی یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو قرآن کی آیات کو متشابہ بناتا ہے بعض اوقات ایک مضمون اختفار سے بیان ہوا دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ گئی تاکہ انسان اس تفصیل کو حاصل کر لے پھر ان آیات کا بار بار دہرایا جانا تاکہ اچھی طرح انسان کو ذہن نشی ہو جائے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 کہیں اختصار ہے کہیں تصویل ہے یہ کتابیں متشابہ اور مسانی تک شاہد بدل جلود الزین یقربا جس سے رونگے کھڑے ہوتے ہیں جس سے رونگے کھڑے ہوتے ہیں جلود الزین ان لوگوں کے چمڑوں کے ان لوگوں کے جسموں کے یکشا و نربا اپنے رب سے ڈرتے ہیں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 تو بندہ گمراہی کا مستحق ہوگا اس لیے گھمرا حدل نل مستقین یہ متحقین کے لیے ہدایت ہے نیل ناس بھی ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے فرق یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے یہ قرآن کوئی قبول کرتا ہے کوئی نہیں کرتا قبول کرنے والا بھی اللہ کی توفیق سے قبول کرتا ہے اور نہ کرنے والا بھی اللہ کے اندر سے قبول نہیں کرتا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 اس کے پاس دولتیں توید تھی دولتیں تو ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ڈھالیں پکڑ لو لوگوں نے کہا شاید دشمن حملہ کرنے والا دائیں بائیں جھان کریں یا رسول اللہ صاحب دشمن کے حملے کا خوف ہے فرمایا نہیں یہ ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں ار اس کی وہ تم نہیں جانتے فرمایا کہ وہ ڈالے ہیں سبان اللہ, اللہ، اکبر ایک بندہ کثرت کرتا ہے تو قیامت کے کلمات ڈھال بن جائیں گے کتنا وہ امن میں ہوگا اللہ پوچھتا ہے. اس بندے کو آگ میں جھونکا جائے اور اپنے چہرے کو ڈھام کر بچانے کی کوشش کرتا ہو وہ بہتر ہے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 قوم نوح ہے قوم حل ہے قوم فالح ہے قوم لوت ہے قوم شعیب ہے قوم موسا ہے شراؤنی جٹلایا انہوں نے پھر کیا ہوا امراض آیا ان کے پاس عذاب احابی سلائے شعرور جہاں ان کو شعور بھی نہیں تھا ان کی سوچ بھی نہیں تھی اللہ کے عذاب میں فہان جا کر دبوچا ان کو تو ہے کفار مکہ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 رسوائی اور ضلعت پر مسلط کر دی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے اور والا الخرت اکبر آخرت کا ذات سب سے بڑا دنیا میں ان کو برباد کیا ذلیل و رسوا ہوئے داستانیں بیٹھ رہی ان کی قیامت تک کے جو ہیں وہ عبرت کا نشان بن گیا آج اگر سموتھ کا عاد کا تھران کا ذکر کتنے ایک ذلیل انداز سے ہوتا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے وہ قیامت تک کے لیے یہ دنیا کی للت ہے اور قیامت کا عذاب اس سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے لان اگر وہ جانتے ہوں یا کاش وہ جانتے ہو جانتے ہوں لیکن انعد زد حسد اور بخ وہ رکاوٹ والق ضربن الجنا سے بھی حادل قرآن بالکل نسل لال لمبی ترقہ رے شک تحقیق یہ لام اور قطب دونوں روپے تحقیق ہے اور البتہ تحقیق غرب ہم نے بیان کی لنہ لوگوں کے لیے کہ حاد القرآن اس قرآن میں من بالکل مثل ہر قسم کی مثال کیونکہ مثال سے بات مخوبی با واضح ہو جاتی ہے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 اور ہے بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال لال لمبی تک تھا کہ وہ نصیحت پکڑے قرآن عربی یہ قرآن عربی ہے غیربی علاج جس میں کوئی کجی نہیں کسی کچی کے بغیر تیڑھ بن کے بغیر مستقیم سیدھی ہدایت للم یتقون تاکہ لوگ بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے آزاد سے اور اس قرآن کو تھام کر متقی بن جائیں تخبار پرہیزگاری اختیار کر لیں یہ قرآن ہے قرآن عربی ہے یہ قرآن عربی یہ کیوں کر عربی دنیا جانتی کہ عربی میں ہی قرآن میں بار بار آتا ہے یہ قرآن عربی ہے یہ قرآن عربی ہے اس میں بھی ایک دعوت کا ایک اسلوب ہے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 کسی تعویل کے بغیر افسوسناک رویش لوگوں کی یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی آیات صفات میں تعویلیں کی کتاب عربی عربی میں ایک لفظ کا کیا معنی ہے اس معنی سے بغاوت کیوں کرتے عثمانہ میں نہراف کیوں مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دو ہاتھ یدن جمع ای اور تسنیہ تسنیا سب قرآن میں بھارے تھے حدیث میں وزارت اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ دونوں دائیں ہیں بہاری کی حدیث اب یدن کا معنی واضح لوگ تھے ساتھ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 قرآن کے مزاج کے خلاف ہے دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہے اب کہیں کہ یدن کا معنی قدرت ہے یدن کا معنی طاقت ہے تو قدرت و طاقت کہاں سے لے گی یدون کا یہ معنی ہے ہی نہیں عربی میں یدن کا معنی کیا ہے جب رحمان فرما رہا ہے یہ قرآن عربی اس میں یہی بتانا مقصود ہے کہ ہر لفظ کو لغت عرب پر سمجھو اور جہاں قرینہ موجود ہو اس دوسرے معنی کا وہ قرینہ پھر بتائے گا آپ کو کہ دوسرا معنی مراد ہے وہ قرینہ بتائے گا آپ کو العبیت من العبیت الاسود من الفجر فیا دھاگا اور سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے مراد صبح کا اجازا ہے اور فیا دھاکے سے مراد رات کی تاریخ کی مگر یہ پہلا معنی اس کا دھاگا ہے مگر یہاں جو کرینہ ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ دھاگا مراد نہیں ادیب بن حاتم نے دھاگے ہی لے لیے سفید اور سیاہ اور تکی کے نیچے رکھ کے سرو گئے بار بار دیکھ رہے ہیں کب یہ دھاگے واضح ہوتے ہیں نمایاں ہوتے ہیں کچھ سمجھنا ہے اللہ کے سے عرض کیا مگر ادی تمہارا تکیہ بہت بڑا تمہارے تکیے میں صبح کا اجالا بھی آ گیا اور رات کا اندھیرا بھی آ گیا؟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 یہ قیم ہے سیدھی کتاب اور سیدھی کرنے والی جو بندہ اس کتاب کو ٹھان لے اس کے احکام کو قبول کر لے نصیحتوں کو مان لے جو بھی عقیدہ ہو احکام ہو مسائل ہو قبول کرتا جائے تو یہ کتاب اس کو سنبھالنے والی قیم ظار کا دین القیم ایک مقام یہ دین جو ہے دین قیمہ دین الملت القیم کہ اس دین کو قبول کر لے گا یہ دین خود اس کے سارے کام سنبھال لے گا اللہ کے وائدے الگ ایک فض اللہ یافظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا سارے کام سنبھال لے گا تمہارے تو یہ قیم لالمبی یتقون تاکہ وہ لوگ بچ جائیں اللہ کی وعیدوں سے ناراضگیوں سے اور آخرت کے عذاب سے جہنم سے اب ایک مثال آ رہی پیچھے مثال کا ذکر ہے تاکہ انسان سمجھے کہ توحید اور شرک اس میں کیا فرق ہے ذارا اللہ مثلا اللہ نے بیان کی مثال راج ایک شخص کی پھر یہ شورکا جس میں کئی شریک ہوں ایک بندہ غلام ہے اور اس کے پانچ چھ آقا ہیں اس کے یہ غلام ہے فلاں بھی زید کا بھی, عمر کا بھی بکر کا بھی خالد کا بھی یہ غلام ہے سب کا متشاہ کے سن اور وہ سارے شورخار جو ہیں وہ مختلف ہوں انات والے بغض والے کڑوی طبیعت والے تو غلام راحت پائے گا ہر آخر چاہے گا یہ میرے پاس رہے میری خدمت کرے فلانا کہے گا میری خدمت کرے تیسرا کہے گا میری خدمت کرے وہ غلام الجھا رہے گا حیرت کا شکار رہے گا تو ایسا غلام جو کئی شورخان ہیں تقسیم ہیں اور کے سون ایک دوسرے کا خلاف کرنے والے ایک دوسرے سے بکت رکھنے والے ایک دوسرے سے انعد رکھنے والے کئی شورکار جو ہے وہ اس غلام پر مسلط ہیں وہ راحت پائے گا راج الن سالا اور ایک غلام وہ ہے جو پورا ہو سالم ہو کسی ایک بندے کے لیے ایک اس کا حق ہے اب کئی شورکار ہو ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہے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 مرنے کے بعد جو زندگی وہ کامل ترین زندگی آخرت کی زندگی اس سے زیادہ کامل ہے ایک مومن ہے متقی سالیر کو حیدگار دنیا میں مختلف دکھ درد کا شکار ہے فوت ہو گیا تو اللہ کا مہمان بڑھ گیا بتاؤ دنیا کی زندگی اچھی ہے یا اللہ کی مہمان ہی اچھی ہے اور سب سے بڑے اور متقی محمد الرسول اللہ وسلم دنیا میں دکھ درد آپ نے سہے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 زندگی بہتر ہے دنیا کی یا برزخ کی ایک بندہ اللہ کا مہمان بن جائے اس کو جنت کی نیم بھی حاصل ہو جائے تو دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں سب سے کمزور کم در ناقص زندگی دنیا کی اس سے کئی بہتر برزخ کی اور اس سے کئی بہتر آخرت کی تو نبیر اسلام کے فوج ہونے کی بات سن کر لوگ قیامت کھڑی کرتے تھے آپ کے لیے اعزاز ہے بین میتون اور یہ لوگ بھی مرنے والے پھر مر کر کیا ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تم ان تم یوم القیامت پھر بے شک تم قیامت کے دن اندا رب اپنے رب کے پاس تختہ سمون جھگڑے کرو گی جھگڑو گے جھگڑو گی ایک طرف نبی ہوگا ایک طرف ان کی قوم ہوگی نبی اپنی توحید بیان کرنے کا ذکر کرے گا قوم اس کا انکار کرے گی اللہ تعالیٰ پھر گواہ لائے گا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 طے ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن بھی کھلیں گے سنا کیا ہاں قیامت کے دن بھی کھلیں گے اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمنا ہاں تم ہائے اولادل تمہیں دنیا تمہیں یوم قیام کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں جھگڑتے ہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون جھگڑے گا اللہ تعالی کے سامنے کھڑا کر لے گا اب میرے سامنے جھگڑو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 تو صدق اور عدل پر قائم ہو تاکہ قیامت کا تسیہ جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے ہاغ وبارک اللہ فیکم واخر داوان الحمد للہ رحمد العالم